جو الگ آگے سے جڑا اور مزار کا طریقہ کار رہا ہے اور دنیا وغیرہ کا گا مزائل طریقہ کار رہا ہے دنیا وغیرہ مزار کا طریقہ کار ہے تو وہ تو ایکسٹریمس طریقہ رہا ہے یا کو ہے یا تو مکمل خاشات میں دور اور یہ خواہشات ہے میں بھول جانا یہ بھی کبھائی اور خواہشات میں یہ بھی کابز بن رہی گروپ کریں اور اور آبادیوں کو اپنے لازم کر لی یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی سب چیز اور الگ نہیں ان کے آبادی میں, میں رہتے ہوئے اور عام لوگوں کے رہتے ہوئے ہم تک وہاں بے روزگاری کا میار نہیں قائم کیا سکتے ہم دور میں کانوں میں جا کر رہیں گے اور الگ سلک ہو جائیں گے ملے گی نہیں اگلے دنیا میں جب یہ لوگ جا کر بیٹھے اور کچھ لوگ مخلت تحریک کی پابندی کی اور اپنے کاغذات کو پوچھ رہا اور نق قابو پایا بالکل لگے لیکن چونکہ یہ نفس کا خواہشات نقص کا خوری طرف کر دینا عملی ہے نہیں اولیبل نہیں ہے زیادہ انسان کے جانور چنازی بات کے ساتھ ہیت کا ثقافت کا اور ہر کا واقعے ہوئے سب کچھ में जो किया रात को रोशनी तक नीच जाएंगे बस रिखा में गिर जाता रात को جب, جب تک وہاں دوبارہ آباد کیا ہے اور ان کے فرشوں میں میں پہلے سیدھے بچوں کی ہڈیاں ہی رہ بچہ پیدا ہوتا اور بات کے پڑھنے کا نم تھا اور کچھ مرکب کر کے مقدم کرتا گرام یا ناقابلیامت سب سے بنیادی کرنے پر آبادی کا نپاؤں کیونکہ وہ قابل بند اور مکمل ڈوب جانا ہندو بس میں آگو کا بنا کر اس کو پوجا جاتا ہے اور سونا مندر سے درمیان میں جو پوجنے کے لیے بنایا بنائے ہوئے بولی گئے اور جو خاشنے جگہ کے خاصات کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یہ بھی سوائی انسان کو مختلف ہٹاتے ہیں اور انسان کو ایسی مصیبتیں ادار کر سکتی ہے کہ زندگی کو نہیں ہے مسلمان آئے ہیں اور کبر کی علی پر اور بہت پورے بھی ان کی ہم زندگی ان کے عدائد ان کے نظریات نے ان کے ان کی تعلیم اتنا بہت اور ٹھکڑا چل دیا وہ ٹھہرنے کے قابل ہی نسل. لیکن ہوئی ہے لیکن کوئی یہاں ایسے اور ان میں پنجاب کے لوگوں کا کام داخل کر کے رات کرتے اور مقصد ہے پاکستان کو کام کرنا پڑھ پہ بنائے کو بنائیں اور بالکل درمیان وہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک صاحب نے حالات بتایا کہ محمد غوری شاہدین غوری کر دیا تھانے کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے وہ زندگی بڑھائی دی کابل زندگی پر ہو تو اتنی پکڑنی ہے لیکن جب مسلمان اپنا اتقواد کے معیار کو گرا کر امر والی زندگی کو پیال کر لے اور عمارت میں وکاس ہے سب پکڑا سوال کیا جہاں تکلیف میں جہاں تکلیف میں جام عظمان تکلیف میں جہاں جہاں تمہارا وکاس ہے پہلنے کی کوشش کی اور جوتے جاتے میں اور پانی میں سکتا ہے اور اس کے پودوں پر معمولی گندگی آئے سابن لگاتے ہیں سابن نہ ہو تو فصل پر مار مار کر سکتا ایسے صاف کرتا ہے کہ وہ اس کی بادشی ہے جن کے ساتھ شخصیت کا زیادہ مزاج ہے لہذا ایسے صاف کرتا ہے جس میں پروار نے کابل کی مزاجی کی ہے آج ان کی مزاج کی کورسی کی ہے لہذا جب یہ گڑبڑ کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ ہوتا ہے اور باقی مسلموں کو دیکھیں کہ وہ کابل کی طرف سے سب کا ہاتھ ہیں تو تب یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے کام رہتے ہیں کہ بچہ کھیلنے کے لیے باہر گیا اور بچت باقی پٹائی کی جب پٹائی کی تو دوڑتا دوڑتا گاجیں دی اور امی جب بھی کرائی کو ڈر کے باقی بچے ڈرے کہ, ہماری کہ ہیں آپ رکے تھوڑی دیر رکے تو امید کے لیے مٹھائی دے کر مٹھائی خوشی میں خوشی میں کہ آپ نے آج میرے بیٹی کی پٹائی کی تو اس سے مجھے خوشی میں کہ آپ نے مل کر بھی کر دیا خوشی ہے جب میں سب کو بتایا وہ کر آپ نے آپ کو درست نہیں کرتا اگر اللہ تبارا سے پکڑا پکڑ آپس کی بچے کو جدا اور کچھ سکون کی شکل میں آتی اور اس سے آواز آپ ہو تو پھر تو پار کے لمبے کی شکل میں آتی اس بار دل کو دیکھیں جب کی ٹوٹی اور چھوٹے چھوٹے وبس بن گئی اور راجیہ گانے اپنی میری پہ کے تو آپس کتنا خلاف آیا ہے یہ جس وقت ہندوستان انگریزوں کے خلاف کرو ہے انگریزوں کی فوج میں پوری ایک تعداد حیدرآباد کے حیدرآباد کا جو مسلمان آبادی تھا اس کی فوج سے پوری تعداد انگریزوں کی طرف سے خلاف لڑی اور کچھ لوگوں کو جو ویسے میدان میں نکالتے کیا ہوا تھا مگر بند کیا ہوا تھا وہاں جانا نہیں دیتے تھے اس وجہ سے کہ یہ وہاں آن کے رشتے دار برادری وغیرہ ہے ان کے ساتھ مل جائیں گی اور ایک آدمی اپنے آن کو دھیان تھے. تھے تو ہم اس تھے کہ بہت خطرناک حالات آ گئے تو ہم اس برادری کی مدد کر سکیں گے تو کیا سوال ہوتے کلے کے داخل ہو گئے اور گلی گلی لڑائی ہو گئی ایک آدمی کہتے تھے موزمنی دنیا کا ان کے ساتھ یہ ہمارے سہدمی کے لوگ تھے اور پھر وہ جب ان کے گھروں پر بلائش نہیں ہو گئے تو آپ نہیں کہتے کہ آپ کے ہم میں آپ کا نکال ان نے کہا میں میدان جنگ میں جیسے شہیدوں کے درنا غلط کا اس کے اپنے آپ سے تو انہوں نے کہا اگر آپ جو ہے تو وہ نہیں جاتے تو آپ ہمارے ساتھ چلی جائے اور اس کو کمر کا محفوظ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں چلی جائے کتنے فارو کرنا سے لڑوں تو کہتے میں نہیں جاتا اور رشتے دار ہے ہمارے منفی بند کے لیے آئے گا نکالنا گولی آئی کسی کو لگی وہ تو شہید ہے الحمد للہ ایسے تو میں بات ہوں پھر گیرے وغیرہ نکالے وہ ان کے حوالے کیا کہ کم از کم یہاں کا یہ آپ لے جائیں کہ یہ ہمارے مسلمان پہنچ جائے اس کے پاس نہ خلافات جب اللہ کا لاپ آتا ہے خلافات آتے ہیں کچھ تو خون شروع ہو جاتا ہے اور یہ نتیجہ ہوتا ہے ان نام کا جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پھر جب اسے اس ان کو حوص نہیں آتا ان کے اندر ٹھکانا نہیں ہوتی اور اس پکڑ پر اللہ نہیں کرتے غربی پکڑ لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی زربا کافر زیادہ آئی اس بڑے زمین میں ہوا کافی زیادہ غالب آیا اور سب کو انتظام میں لے گی اس کی بنیاد کی جانب خلافات اور ایک کو برداشت کرنا یہ بات اب بھی دیکھیں یہ افغانستان نے کیا فن پانی اور ان اور ان کے سے سب سے بھی بات ہوئی اگر آسوس ہوا کہ یہ کافر کارکار بن کر اس کے ساتھی تو بن سکتے ہیں لیکن ہم مسلمان بھائی کے پاس دکھانے کا ان کا ہے اور ایک دوسرے کو گالے بانے کا شوق ہے یہ ان کا نام رحمان کے اس بات کو سمجھتے ہیں بڑی سمجھ رہے جان کا درمیان رحمان ابراہیم کو سلیم کرنے کے لیے لکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں ہمارے ماڈل اسکول ہے اس میں عیسائی سے بچیوں کو اردو میں کہانی لکھنے کے لیے آپ اپنی طرف سے بہترین سے بہترین کہانی منتخب کر کے جائیں دیکھیے اسی لیے میں نے گانے لکھی صاحب سے شہر جب بھی آتا تھا حملہ کرنے کے لیے تینوں مل کر جاتی تھی اور تینوں تین مارتی تھی اور مقابلہ کر کے اس کو کالے بارے میں بڑی اس سے کوشش کی میں زال بنا چاہتی آگے اس کے گھاس کے کہ حملے تھے اور گڑنے تھے تو ہند لمبا نہیں ہو سکتا اب غلط مقدمہ ملاقات ہو رہی ہے سوچ رہے ہیں کہاں پر سفید گائے نے گردر کیا اس کا ویک کیوں بڑی خوبصورت ہے جلدی چمکیلی ہے لوکیلے ہیں اور کیا خوبصورت ہے اور یہ جو دوسری کالی ہے اور نیلی ہے یہ تو بہت ہی بدی اور بہت ہی خراب ہے اور میں جو کچھ نہیں کہتا تو, تو مجھے بڑی پسند ہے اگر ترم بھی مجھے چھوڑ دے تو میں کالی کے معامل کر دوں وہی مذاکرات اس نے نیلی کے ساتھ بھی کیا اب ذرا اپنی مجھے مطمئن کر دیا کا اس سے ہم لگا کیا وہ پھاڑے پھر اسے دوسرے دوسرے قدم پر اس سے جائے تو نیلی کے ساتھ مذاکرات پھر جیسے بہت میں آپ کا سو تو مجھے بہت پسند ہے جیسے جو قلعے ہیں اور کلچی کہتا ہے نیلی کا کام کرنے کے چھوڑ دے اسے جا کر نیلی کو کخواڑ کھایا اور پھر وہ آیا اس نے اس کو تو اس نے سے کہا کہ اب کیا نمبر ہے تو اس نے کہا مجھے ایک جنگل میں آواز لگانے ہاں جیسے مجھے کخوار کھا کیا دیکھو میں آج بھی آج بھی کھائی جا رہی نہیں ماری جا رہی میں اوسن ماری گئی تھی جس کی ماری گئی نیچے کو مارا گیا لیکن ہائے میں نے سمجھی اور آج میں اپنی بہت دمکرار ہو گئی تو سب میرا یہ پسندیدہ کہانی کہانی ہے جو بنانا کی ہے حضرت ان کی مثالوں ہم شراب کرتی ہیں ان کی مثالوں میں یہ تنصیبی کام ہوتی ہے بہت طبقہ میں بنیاد ہے عثمان اس کی دیواریں ہیں ان کی چھت ہے اور نہیں سکلے گا پندرہ دن تک کا باقی تین چیزوں کا چھت کا دیواروں کا بنیاد کا فائدہ بھی اٹھا سکتا اور دوسرے بھائی لاگلوں کا چھت چیزوں کا فائدہ اٹھا دے گا اس لیے سب سے محبت کرنی ہے خاص طور سے بچہ سے سب کی محبت فضل یہ ہے کہ خاجات میں ڈنور پر ڈوب گیا اور سفائی برکنار ہو گیا جیسے کہ یہ غیر آسانی مدد ہندو مت وغیرہ اس کا شکار ہوئے یہ کشمی میں ایک کنارا ہے ہر سے ہے ساری نے کو کچھ نہ کہا اور رہبانیت شروع کی جی اور کو پابند نہیں کر سکے کیا میرے رہبانیت تم نے شروع نہیں تھی تو اس لیے ہم نے بتایا ہمارے یہاں نقشی نہیں ہے نف کو مارنا نہیں یہ غلط اصطلاح تو غیر موقع صوریت استعمال نہیں ہوئی ہے موقع میں استعمال نہیں ہمارے یہاں نفکشی نف کو کھینچ کر رکھا مف کرنا طلبہ تبادلہ خواہشات پورا کرنے کی حضرت مقابلہ کر دوں حلوں کے شریعت اٹھاتے ہیں کس طریقے سے حد تک آپ نہیں کر سکتے ہیں آگے نہیں دارد. لہذا کھانے پینے کے بیاہ شادی کے تلاق نکال کے خرید و خروف کیا کام آتی شریعت انسان کی جو ضروریات بتیا ہیں ضروریات کو پورا کرنے کے طریقوں کا نام ہی شریعت ہے تو شریعت دو ایسے ہیں شریف جو ہے وہ ہے انسان کی بقا دن ضروری ہے اس چیز کو دھیان کر رہی جس کی بقاد بھی ضروری ہے اور ایک شریف جو ہے اس چیز کو دھیان کر رہی ہے تالے پالنا کے لیے ضروری شریف نے کیا کا ہے سر عبادات کا یہ اللہ کے اور معاملات جو دھیان کیا ہوا اس کی بقاد بھی ضروری ہے اس لیے معاملات کی بابل بن گئے بلو بلو اور عباداتی بات اور با وہاں پر میں شریعت میں فرض بہت تھوڑی چیزوں عبادات طریقے سے مدد کیا ہے کہ سر یہ بہت لوگوں کو تاکہ انسان مشکل میں مستقب میں اور ہرے میں اور قدر نہ ہو جائیں فرض احکامات بہت پانی نماز ہے پانچوں کی مال <سؤال> میں جمع کریں تو پچہتر منٹ بڑھتے ہیں سال میک سب اگر روز رہا ہے تو سارے کام آپ کر سکیں اور صرف کھانے پینے کا بند کرنا کھا کے سب سے بند کے بازت کیا تھوڑے دن سے آج وہ محکمہ آ رہے فائدے آپ بہتر ہو رہے ہیں اپنے مرد فائدہ فائدہ کو رات تنگستی میں ہوں گے تکلیف میں ہوں گے چوریاں کریں گے کریں. اور آپ زندگی کو تک کریں یہ آپ نقصان اور آج آپ کی اور جب آپ وکاس کریں گے یا کو بھاوت بنیں گے یا آپ سے بہت کریں گے آپ کے پیسہ ہوں گے آپ کے تجویز میں آپ کے کام آئیں گے یا آپ کے من کو بہت پسند کرتا تاکہ انسان ہر ایک میرا اور ناول کی تھوڑی گنجائش تھوڑی جتنا آپ زیادہ محنت کریں جتنا زیادہ محنت کریں جتنا اس کے آگے بڑھے ہی آپ خیال ہے یہ قرب کو بہت مختلف کر کے دور کے لیے کو بہت مقرر کیے اور صدر تاز کے لیے زیادہ مریضوں کو جمع کرنا ہے اور خاص طور سے جمع ہونا ہے کہ اس میں ایک اسے میں نہ وقت اور رپ کو گپ کرنا ہوا میں ڈالنا رحمد اللہ آج بھی ذرا تھوڑی سی مشقت جایا جانے کی چار جگہ دیا کیا دور کر کے بقدے دور کر کے وہ ہو جائے تھوڑا استعمال کر لیا جائے زندگی بات بند اور دور کے بارے پڑھانے بازار سے اتنا مختصر رکھا ہے اتنا آسان رکھا ہے تاکہ مشکل بنے فلال اتنا مخصوص رکھیں گے آسان رکھے تاکہ مشکل نہ اور تکلیف اور ایک دوسرے سے اور نواز دن کے اندر مردی کرنا چاہتا ہے اعتبار کے ساتھ نات کو پورا کرنے کے طریقے شریعت کی عمار کی میں اور ان کا جو خال برطانیہ نے تھا تو وہاں پر خاندانی زندگی بتنی ہے تو خاندانی زندگی نہیں بالکل جانور خراب ہوتے ہیں زندگی اور مسلمان جو متفر ہوئے ہوئے ہیں جو دوسری نسل آکسیجن اور, اور شکایتیں کرتے ہیں کہ بالکل خاندانی زندگی ختم ہو گئی ٹوٹ گئی انہوں نے آگے ہوگا کہ گزارنا یہ عبادت ہے اور اگر عبادت کا خبرنا ہوگا خوب کے بارے کے ٹکے نا ہندوستانی سیگز میں دیے ہوئے غیر اور خبر نہ ہوسکراہ ہمارے کلکر میں جو غیرت حیات اور خبر ہمیں دیے ہوئے جو ہمارے اندر ہے گہرو زندگی سے غیر کرتی ہے اور جب حیات اور غیر رہے اور کون اچھے مشکل زیادہ تر زیادہ کر دیں گے کہ یہ حیات یہ غیرت یہ جو سواگت خبر یہ آپ کتابوں نے سیکھ سکتے یہاں سے سیکھیں گے موجود ہے اور اگر ہماری ہوتا ہے والی زندگی ہے پاکستان میں اور وہ زندگی ہے تو ہمیں ساتھ یہ فوائد جی اصل ہیں ثقافت آدمی پرسانی کرنے کے فوائد ہیں اور آپ جو مالی جان سے ہو گئے تو آپ غیر حیات اور حضرت خاندانی زندگی کے لطف سے اپنے معلوم ہو گئے آپ بہت تو بجائے میں پسند نہیں ہوا پر مانتے شدہ تو آپ اپنی سہنی زندگیوں کو باندھ کر دیا ان کے پیسے آپ کے ہاتھ میں آ گئے وہ زندگی آپ یاد آپ ہونا دھونا آپ کا مقدر ہے مجھ سے بیٹھے چلے گئے ہم پورے آپ کیا کریں ہم کے غریب آ رہے ہمارا کیا ہوگا اب ہم تو نگروں کے ہوں گے جو ہم رکھیں گے اور آپ وہ بھریں جیسا رکھ لے گا دم ہوا تو سب کو کھا لیں گے وہ بیٹھا بیٹھی بیٹھ کر سر پائی پڑے ہوئے ماں باپ کے منہ میں ڈالتے ہیں اور پیر دباتے ہیں اور کو صاف سفر کرتے ہیں آپ نے خود ایک چیز کو سن لیا ایسے گاؤں کا سن لیا زیادہ جو شاید آپ کا وہ مزے کیا میں ہمیں دیے ہوئے ہیں یہ خوشی سے اور یہ بہت کبریں اور وہ خوشی اور بات ہے جو پیسوں سے زندگی نہیں سکتی جو ہمارا ہمیں ہمارا اور سنگ خاندان ہم مجھے کر دیں یہ بات ہے بلیک کلر ہے دادا ہے ہے بہت صدر ہے جتنا صحیح بول رہا ہے شور صدر ہو آ, ان کے ریاست خود برتن ان لوگوں کو تو برا حالت پوچھتے بڑا یہاں تک یعنی جو کاٹینوں والا قصہ آیا کاروبوں کے دھیان رکھنے کے لیے کیا ہے ان کے اندر تو بڑے چھوٹے کی زمین قدر اور شکر اور کسی کا خیال کرنا ہے ختم ہو چکی ہے کسی کا تقدر کسی کا مقدس ہونا کسی کی عزت برا آدمی لٹک رہا ہوگا ریل میں اور گر رہا ہوگا اور اس کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوں گے کوئی سوچ ایسا ہی بنے گا کوئی بھی ہے اور کوئی ماں جگہ دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ ریئلی یو آر ریلنگ ٹو سیپل ریئلی گاؤں سے پوچھتے ہیں کہ باقی آپ کی باقی انتظام ہے کہ یہ کیوں چھوڑ رہا ہے کیونکہ وہ قدم اور محبت جو تھی وہ تو ہے نہیں تو, تو کیا وہ دیکھتے ہیں کہتے کہ رہے. ہی کہتے وہ, اور ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے بولے کر دیا جائیں आप तो हरा वक्त है क्या उठाए ये गुरु कठोर सिर्फ चार साल इस है इन दलितों से और जमीनों से और गरीबों से वो आपके बड़ों की कदर करेंगे ये तो ये जलीर और ये जमीन उस वक्त का जगह पद आएंगे जब तक इनके ऊपर थप्पड़ी और सब झगड़ा था थप्पड़ इनका बाकी का अधिकार और ये चाहते कि हमारे ये हमारी कानूनियन है ہم مارم پر بیٹھے اور یہ فارم پھر خرید رہے ہوں جتنا ہماری خراب ہوتا سارے گروان براتے لیکن یہ ملک کیوں ترقی کر رہے ہیں ان کے بارے وسائل کیوں ہو رہے ہیں ان سے ہم کو ترقی یہ تو صرف پریجار بنے رہے ہیں اور ہماری مارکیٹ بن رہے ہیں اور ہمارے مقائل بنے رہے ہیں اور ہمارے یہاں اور تقدس ہوتے جن کا کا جواب دینا ہے اورشات سے کھانا بندر سی خواہشات کو اور ضروری خواہشات جو ہے بزنگ کی اس کو پورا کرنے کے لیے